پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ <مُعْرِضُون> اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ مو موڑ لیتا ہے وَإِن الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ <مُذْعِنِين> اور اگر ان کے لیے حق فائدہ ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں مرض ام ام ان اللہ بل کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا وہ شک میں پڑے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے نہیں بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہے ان سمعنا واطعنا هم المفلحون بس مومنوں کی بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ومن يطع اللہ ورسوله اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو ہی لوگ کامیاب ہیں اور انہوں نے اپنی پکی پکی اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو جہاد پر ضرور نکلیں گے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت معروف ہے بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ منافقین کا بیان ہے جو, جو جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر و انات تھا یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی پھر کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی سے جو فیصلہ صادر ہوگا اس میں کسی کی روح رعایت نہیں ہوگی اس لیے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے ہی سے گریز کرتے ہیں ہاں اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں اور انہی کے حق میں فیصلہ ہونے کا غالب امکان ہے تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں اقرار اور انقیاد و اطاعت کرنا جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہے یا انہیں نبوت محمدی میں شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کہ پہ اللہ کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا حالانکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان ہی نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود ہی ظالم ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قضا و فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو تو اس کے پاس جانا ضروری ہے البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلائے سے بے بہرا ہو اور یہ جہل بسیط ہو یعنی کچھ بھی علم نہ ہو یا جہل مرکب ہو یعنی مشتحدین کے اجتہادات سے اسے کچھ آگاہی ہو لیکن براہ راست قرآن و حدیث کے علم سے نا آشنا ہو تو یہ بھی جاہل ہی ہے جس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں پھر یہ اہل کفر و نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار و عمل کا بیان ہے پھر یعنی فلاح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت الہی اور تقوی سے متصف ہیں نہ کہ دوسرے لوگ جو ان صفات سے محروم ہیں پھر جہد ایمان میں جہد فعل محضوف کا مصدر ہے جو بطور تاکید کے ہے یہ جہدون ایمان یا یہ حال کی وجہ سے منسوب ہے یعنی مجھ فی ایمانہم مطلب یہ ہے کہ اپنی وسط بھر قسمیں کھا کر کہتے ہیں بحوال تفسیر فتح القدیر پھر اور وہ یہ ہے کہ جس طرح تم قسمیں جھوٹی کھاتے ہو تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی ہے بعض نے معنی کیے ہیں کہ تمہارا معاملہ طاط معروفہ ہونا چاہیے یعنی معروف میں بغیر کسی قسم کے حلف کی اطاعت جس طرح مسلمان کرتے ہیں پس تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ بہوالے یعنی تمہارے سب کے حالات سے باخبر ہے کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان فرمان حلف اٹھا کر اطاعت کے اظہار کرنے سے جبکہ تمہارا جبکہ تمہارے دل میں اس کے خلاف عزم ہو تم اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سینوں میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگرچہ اگرچہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم پھرو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا اور تم اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کے ذمے صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك هم جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں ابن دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسک ہیں الصلاة وآطيع الرسول لعلكم تُرْحَمُونَ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے الارض ولا بئس المصير اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی تبلیغ و دعوت جو وہ ارادہ یا جو وہ ادا کر رہا ہے یعنی تبلیغ و دعوت جو وہ ادا کر رہا ہے پھر یعنی اس کی دعوت کو قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اعتعاد کرنا پھر اس لیے کہ وہ سرات مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے پھر کوئی اس کی دعوت کو مانے یا نہ مانے جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا فَإنَّمَا عَلَيكَ الْبَلَغُ عَلَيْنَ رات آیتمبر چالیس اے پیغمبر آپ کا کام صرف ہمارے احکام پہنچا دینا ہے کوئی مانتا ہے یا نہیں یہ حساب ہمارے یہ ہماری ذمے داری ہے بعض نے اس وعد الٰہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلافۂ راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان عامل صالح کے ساتھ مشروط ہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں اس وعد الٰہی کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ طا فرمایا اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا یا مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئیں مثلا آپ نے فرمایا تھا کہ خیرا سے ایک عورت تن تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا کس طرح کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3595 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ان اللہ فرائی الارض شارق و مغرب وان و ستبلغ امّتی ملک ہے میں زوئی علی من ہے بوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انانوے مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا پس میں نے اس کی مشرقی پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے ان قریب میری امت کا دائرہ ان قریب میری امت کا دائرۂ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی حکمرانی کی یہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور فارس و شام اور مصر و افریقیہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفر و شرک کی جگہ توحید و سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں اور اسلامی تہذیب و تمدن کا بحریرا چار دانگ عالم میں لہرا گیا لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں اور ان کے امن و استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا پھر یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق اور اس وصف توحید سے آری ہونے کے بعد شرک کے اتقاب سے اور اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے پھر اس کفر سے مراد وہی ایمان عمل صالح اور توحید سے محرومی ہے جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر و شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے پھر یہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی پھر یعنی آپ کے مخالفین اور مکذبین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوني يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفَجرِ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم وَلا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم اے ایمان والو جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں انہیں چاہیے کہ تم سے تین بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہوں نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے وَإِذَا مِنكُمُ الْحُلُمَ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگے جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا خوب حکمت والا ہے والقواعد من النساء وَأَن خير و سميع علیم اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردے داری کے کپڑے اتار دیں اپنے پردے داری کے کپڑے اتار دیں جب کہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف غلاموں سے مراد باندیاں اور غلام دونوں ہیں فلاح مرات تین مرتبہ کا مطلب فلاصہ اوقات تین وقت ہیں یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے لباس میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کا ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں اس لیے ان اوقات ثلاثہ میں گھر کے ان غلام لونڈیوں اور نابالغ بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں پھر اواتین عورتن کی جمع ہے جس کے اصل معنی خلل اور نقص کے ہیں پھر اس کا اطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پسندیدہ نہ ہو خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا ظاہر كہ کا ظاہر اور اوریاں ہونا اور دیکھنا شرن نا پسندیدہ ہے یہاں مذکورہ تین اوقات کو اورات کہا گیا ہے یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حیت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے یعنی اوقات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے مذکورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آ جا سکتے ہیں پھر یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئی ہے ان نہ علیہ سطب ن جسن ان نہوافین علیہم مطلب بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس گھر کے اندر آنے جانے والی ہے بحوالے سنن ابی داود حدیث نمبر پچہتر اور جامع الترمنی حدیث نمبر بانوے خادم اور مالک ان کو بھی آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے اسی ضرورت عامہ کے پیش نظر اللہ نے یہ اجازت مرحمت فرما دی کیونکہ وہ علیم ہیں لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے اور حکیم ہے اس کے ہر حکم میں بندوں کے مفادات اور حکمتیں ہیں پھر ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں بنغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں پھر ان سے مراد وہ بوڑھی اور اذکار رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں اس عمر میں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نہ وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہے نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف کی اجازت دے دی گئی ہے کپڑے اتار دے سے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قمیض کے اوپر عورت پردے کے لیے بڑی چادر یا برقع وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشرط یہ کہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود اگر بناؤ سنگھار کے ذریعے سے اپنی جنسیت کو نمایاں کرنے کے مرض میں مبتلا ہو تو اس تخفیف پردے کے حکم سے وہ مستثنا ہوگی اور اس کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہوگا پھر یعنی مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادر یا برکہ بھی استعمال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی حرج ولا علی ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے اور نہ مریض پر ہی کوئی حرج ہے اور نہ خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں یا اپنے چاچاؤں کے گھروں یا اپنی پھپھیوں کے گھروں یا اپنے ماموؤں کے گھروں یا اپنی خالاؤں کے گھروں یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو یا اللہ کی طرف سے با برکت اور پاکیزہ تحفہ ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آیت میں مذکور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے لیکن یہ معذور صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے اللہ نے فرمایا کہ مذکورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج مطلب گناہ نہیں ہے اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھا جائیں گے اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتقاب نہ ہو جائے اسی طرح خود معذور صحابہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے پھر تاہم بعض علماء نے سراہت کی ہے کہ اس سے وہ عام قسم کا کھانا مراد ہے جس کے کھا جانے سے کسی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا کر رکھی ہوں تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے اسی طرح ذخیرہ شدہ چیزیں ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں بحوال ایسر التفاثیر پھر اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں جس طرح حدیث میں ہے انت و مینکلی بحوال سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکانوے اور مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر ایک سو اناسی اور صفحہ نمبر دو سو چار اور صفحہ نمبر دو سو چودہ مطلب تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے دوسری حدیث ہے ولد الرجوری منکشبی بہوال سنن ابی داود حدیث نمبر تین سو باون اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سینتیس و صحاح مطلب آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے اس لیے بیٹوں کے گھروں سے بھی کھانا جائز ہے پھر اس میں ایک اور تنگی کا ازالہ فرما دیا گیا ہے بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا ضروری خیال کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکٹھے کھاؤ اکٹھے کھاؤ یا اکٹھے کھالو یا الگ الگ دونوں طرح جائز ہے گناہ کسی میں نہیں البتہ اکٹھے ہو کر کھانا زیادہ باعث برکت ہے جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے بحوالے تثیرن کثیر پھر اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو آدمی کو اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا بالعموم گراں بالعموم گراں گزرتا ہے لیکن اہل ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے